اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحاً الى قومه فقال یا کم بدُ ما مالک من الہ غیره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم صورت آراف کے تین دعوے ہیں جو کل کے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلا دعویٰ ہے کہ جو وہی کی جا رہی ہے اسے بہادر ہو کر پہنچاؤ مصائب اور دکھ آئیں گے پریشان نہیں ہونا دوسرا دعویٰ ہے کہ وہی الہی کی پیروی کرو اور شیطان کی پیروی نہ کرو تیسرا دعویٰ ہے کہ مالک خالق قادر عالم الغیب صرف اللہ ہے لہذا اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو اب یہاں چھ امبیا کے واقعات اللہ بیان کریں گے یہ دلائل نقلیہ بھی ہوں گے اور ان واقعات کا تعلق تین دعووں کے ساتھ الگ الگ ہوگا یہ پہلا واقع ہے پہلا قصہ ہے حضرت سید نانو علیہ السلام کا اور اس کا تعلق ہے تیسرے دعوے کے ساتھ تیسرا دعویٰ یہ تھا کہ عبادت و پکار کے لائق صرف اللہ ہے حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے شرک کے خلاف آواز اٹھائی اور ساڑھے نو سو سال اللہ کی وحدانیت اور توحید کو بیان کیا لقد ارسلنا نوہن علاقوں میں ہی ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف فقال یا قوم انہوں نے کہا اے میری قوم اوب اللہ من الہ غیرو اللہ کی عبادت کرو نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا دعوت کی دو جزیں پہلی جز مثبت ہے اوبد اللہ اللہ کی عبادت کرو اور دوسری جز منفی ہے ما لکم من الہ غیرو یہ مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا جب تک غیر اللہ کی الوحیت اور غیر اللہ کی معبودیت کی واضح الفاظ میں نفی نہیں کی جائے گی اس وقت تک توحید کے بیان کا حق ادا نہیں ہو سکتا انی اقاف علیکم عذاب یومن عظیم میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے اگر تم نے میری بات کو نہ مانا یوم عظیم یا تو دنیا والا عذاب مراد ہے یا قیامت کے دن کا عذاب مراد ہے کال الملا من قومی ہی کہنے لگے اس کی قوم کے سردار وڈیرے چودھری انا لنرا کفی ضلال مبین ہم تو تجھے دیکھتے ہیں کھلم کھلا گمراہ تو کھلی گمراہی میں تو حضرت نوح علیہ السلام پر قوم نے پہلا الزام دھرا کہ تم بدراہ ہو گمراہ ہو حضرت نوح نے کتنی محبت سے اس کا جواب دیا فرمایا یا کو میں اے میری قوم لَيْسَ بِي ضلالتن نہیں ہے مجھ میں گمراہی ولاکنی رَسُولٌ مِّن رب الْعَالَمِينَ لیکن میں رب العالمین کا رسول ہوں یہ رسول من رب العالمین اس بات کی دلیل ہے کہ میں گمراہ نہیں ہوں اللہ کا جو رسول ہوتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے ابل غم رسالات ربی میں پہنچاتا ہوں تمہیں اپنے رب کے پیغام و انصا لکم اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں دوسرا معنی ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں شاہ ولی اللہ صاحب نے یہی میں کیا نیکو خواہی می کنم جو ہوتا ہے اس کے دل میں لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے وہ عالم من اللہ اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے یعنی عالم و وہ علوم اور وہ معرارف اور وہ چیزیں میں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے ہو اب عجب تم حمزہ لل انکار کیا تمہیں تعجب ہو گیا انجا کم ذکر مر رب کہ تمہارے پاس نصیت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے الارج المن کم ایک مرد پر جو تم میں سے ہے تمہاری برادری کا آدمی ہے کسی کا بھتیجا ہے کسی کا بھانجا ہے کسی کا چچا ہے اس بات پہ تمہیں تعجب ہو گیا ہے مشرقین کی غلطی کے اصل منشا کا رد دے جی کہ بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے یہ مشرقین کو ہمیشہ غلط فہمی رہی اس زمانے کے مشرق کہتے تھے چونکہ بشر ہے اس لیے نبی نہیں ہو سکتا اور آج کے کچھ دوستوں نے کہا چونکہ نبی ہے لہذا بشر نہیں ہو سکتا منشا غلطی کا ایک ہی ہے کہ بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے لے تاکہ وہ رجل وہ آدمی تمہیں آگاہ کرے والے تتکو اور تاکہ تم بچ جاؤ من شرک والاسیان اسان ولاکم ترحم تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس بات پہ تمہیں تعجب ہو گیا ہے فکضو ماضی استمراری اجی اے اسرو ال تقزیب یعنی برابر تقذیب کرتے رہے ف نہ ہو پھر ہم نے نوح کو بچا لیا و الزینہ اور جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے فل کے کشتی میں انہیں بھی بچا لیا وہ اگرک نل لذین اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے تکزیب کی تھی ہماری آیتوں کی وہی, وہی آیتیں تھیں اوب اللہ من الہ غیرو انہم کانو قومن امین یقیناً وہ لوگ تھے اندھے اندھے انرویت الحق حق کے دیکھنے سے اندھے تھے تو حضرت نوح کی دعوت بھی یہی تھی کہ عبادت و پکار کے لائق اور اس کائنات کا معبود اور الہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے ویلا عادن اخامہ دوسرا قصہ جی دوسرا واقعہ سید حود علیہ السلام کا اور اس کا تعلق بھی تیسرے دعوے سے ہے کہ عبادت و پکار کے لائق صرف اللہ ہے اور ہم نے قوم آت کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو برادری کا بھائی یا وطنی ایک شہر میں رہنے والے یا برادری انہی میں سے تھا انہی کے خاندان میں سے انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے سوا افلا تکون بچتے کیوں نہیں ہو مین شرک شرق کیوں نہیں چھوڑتے ہو خالص عبادت صرف اللہ کی کرو کال الملازین کا فرو ان قوم ہی کہنے لگے جو سردار تھے کافر اس کی قوم کے انا لنرا کفی صفاحتن ہم تو دیکھتے ہیں تجھے بے وقوف یہ فتویٰ لگا جی حضرت ہُو پر الزام لگایا تو, تو بے وقوف ہے بے عقل آدمی ہے بھائی انا لنزن کا من القاضبین اور ہم تو سمجھتے ہیں تجھے جھوٹوں میں سے القاظِ فی دعوق اپنے دعوے میں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ کا پیغام لایا ہوں اس دعوے میں تم جھوٹے ہو اللہ کے نبی کو جھوٹا بھی کہا اور اللہ کے نبی کو بے عقل بھی کہا جو نبی معصوم انلخطا ولاسیان اوتج جو لوگ توحید کے دائیں ہیں مبلغ ہیں خطیب ہیں اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا درس دیتے ہیں ان احباب کو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اگر لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں تحقیر کرتے ہیں تمسخر اڑاتے ہیں مزاق بناتے ہیں پھبتیاں کستے ہیں فتوے لگاتے ہیں گالیاں بکتے ہیں الزام لگاتے ہیں راستے روکتے ہیں تو انہیں اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے گھبرانا نہیں چاہیے انبیاء کی سیرت کو سامنے رکھنا چاہیے قوم کے لوگ حضرت ہود کو کہہ رہے ہیں تم بے ہو اور تم جھوٹے بھی ہو اب حضرت ہود نے کتنی نرمی کے ساتھ اس کا جواب دیا کال یا قوم کہا اے میری قوم لئی سبھی صفاتن میں بیوقوف نہیں ہوں ولا کن رسول رب العالمین لیکن میں تو رب العالمین کا رسول ہوں یہ دلیل ہے لئی سبھی صفاتن کی اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ بے ہوتا ہے ابلے گو کم رسالات ربی میں پہنچاتا ہوں تمہیں اپنے رب کے پیغام و آنا لکم نا سے امین اور میں تمہارے لیے ہوں خیر خواہ امین امین یعنی نبوت کے ملنے سے پہلے بھی میں امین مشہور تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ میں لوگوں کا خیر خواہ ہوں ایک معنی یہ ہو سکتا ہے ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ رسالت کے پہنچانے میں اللہ کے پیغام کے پہنچانے میں میں امین ہوں اور شرک کو میں رد کر رہا ہوں تمہیں شرک سے روک رہا ہوں اس لیے میں ناس سے ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں پھر میں جو لوگ خطیب ہیں اور مبلغ ہیں بیان کرتے ہیں درس دیتے ہیں جمعہ پڑھاتے ہیں تقریریں کرتے ہیں، وہ اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں انا لقوم ناس عوام کے لیے اور سامعین کے لیے خطیب کے دل میں دائع کے دل میں شفقت کا جذبہ ہونا چاہیے خیر خائی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں رگڑا لگانا ہے زج کرنا ہے ہٹ کرنا ہے نہ نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اس طرح گفتگو کروں کہ ان سامعین میں اگر کوئی آدمی غلط فہمی کی وجہ سے بھٹکا ہوا ہے تو اللہ کرے اسے ہدایت نصیب ہو جائے اللہ کرے وہ رائے راست پہ آ جائے یہ ہے خیر خائی کا جذبہ یہ ایک دائی کے دل میں جذبہ ہونا چاہیے اگر دائی کے دل میں یہ جذبہ نہیں نا وہ حقیقی معنی میں دائی کہلانے کا حقدار نہیں ہے جی گالیاں نکالنا بس زبانی کرنا اچھے الفاظ استعمال کرنا کسی کے بزرگوں کا نام بگاڑنا اور ان پر بے جا اور اچھی تنقید کرنا یہ دائعی کو زیب نہیں دیتا ایک معتبر آدمی شریف آدمی اسے یہ باتیں زیب نہیں دیتی اب عجیب تم کیا تمہیں تعجب ہو گیا ہے کہ آئیے تمہارے پاس نصیت تمہارے رب کی طرف سے اللہ رج من کم من سے کم ایک آدمی پر جو تمہاری جنت سے کسی کا ہے کسی کا بھتیجا ہے کسی کا بھانجا ہے کسی کا بیٹا ہے لنزرا کم تاکہ وہ تمہیں آگاہ کرے تمہیں خبردار کرے تمہیں ڈرائے تو تمہیں تعجب اس بات پہ ہو گیا ہے کہ ایک بشر نبی کیسے ہو سکتا ہے وز یاد کرو ایل قم خلفا حضرت ہود نے اپنی قوم کو انعامات الہ یاد دلائے جی. یاد کرو جب اللہ نے بنایا تم کو خلفاء جانشین من بعد قوم میں حضرت نوح کی قوم کے بعد تمیں ان کی جگہ پہ لے آیا وہ زادہ قم فلخل کے تن اور زیادہ کر دیا تمہارے بدن کا پھیلاؤ حضرت شیخ الہند نے مانا کیا جی زیادہ کر دیا تمہارے بدن کا پھیلاؤ خلق کا معنی ساخت کا ہے بستتاً سواد کے ساتھ اور سین کے ساتھ ایک ہی معنی ہے کشادگی وسط جسمانی اعتبار سے بھی تم کو وسط عطا کی اور مالی اعتبار سے بھی تمہیں وسط عطا کی مالی کا آگے ذکر آ ہے فض کرو اعلی اللہ یاد کرو اللہ کی نعمتیں اللہ اللہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ کالو قوم کے لوگ کہنے لگے آج تنا لنابودہ وحد کیا آیا ہے ہمارے پاس اس لیے کہ ہم عبادت کریں اللہ اکیلے کی وہ نظر ماکانہ یا بدو اور ہم چھوڑ دیں جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادا اس آیت پہ ذرا غور کریں گے انہیں اللہ کی عبادت سے انکار نہیں تھا کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے اختلاف کس میں تھا لین واہد ہو وہ کہتے تھے اللہ بھی الہ ہے اور اور بھی الہ ہیں اور حضرت حوت کہتے تھے کہ نہیں مالک من اللہ گئی فات نا بات پس لے ہمارے پاس جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا تھا حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے معنیٰ کیا ان کون تو امن اگر تو سچا ہے نا تو تو جو کہتا تھا کہ ہم نہیں مانیں گے تو عذاب آ جائے گا کہاں ہے وہ عذاب حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مانا کیا لے ہمارے پاس جس کی تو ہمیں دھمکیاں دیتا تھا کالا حضرت ہود نے کہا قد واقع علیکم کمرب رج سن واقع سابتا مقرر ہو چکا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے رجسن عذاب رجسن گناہ کی سزا گناہ کی سزا و اور غصہ اللہ کا غزب اللہ کا غصہ تم پر ثابت ہو چکا ہے اتجاد فی اصمائن کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو کئی ناموں کے بارے میں سمئی انتم و آباؤ جو نام تم نے رکھے وہ اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ماں نزل اللہ و بہا بے ہا نہیں اتاری اللہ نے ان ناموں کی کوئی دلیل کسی کے متعلق انہوں نے نام رکھا یہ دا فع الوباء ہیں دا فعلبلا ہیں کسی کے متعلقہ کا دا فع درد فلاں جو ہیں یہ دا فع الوجا ہے فلاں دافِ الواء ہیں فلاں دا البلا ہیں کیسے ساری چیزیں فٹ آتی ہیں شرک کس طرح ہوتا رہا کس طرح لوگ نیک لوگوں کو شریک بناتے رہے اور اللہ کے نبی ان کو روکتے رہے آج بھی یہ چیزیں اسماں آپ کو ملیں گے داتا گنج بخش دستگیر غون سے اعظم لجپال غریب نواز کرنیاں والا بھرنیاں والا فلاں جو ہیں وہ کرما والے فضلہ والے فلاں جو ہیں وہ گردے میں پتھری ہو جائے تو اسے وہ دور کر دیتے ہیں فلاں جو ہیں وہاں سے اولاد ملتی ہے یہ یہ نام ہے جو تم نے نام رکھے ہوئے انہیں کچھ کے نام تم نے رکھے کچھ کے نام تمہارے باپ دادا نے رکھے صرف نام ہی نام ہے وہ اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری فن پس انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے فانجینا نہ ہو ہم نے حضرت نو کو بچا لیا اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے ان کو بھی بچا لیا بے رحمت امنا اپنی طرف سے رحمت کرتے ہوئے قطانا اور ہم نے کاٹ دی دابر نقذبو جڑ ہم نے کاٹ دی جڑ ان لوگوں کی جو برابر تکذیب کرتے رہے ہماری آیتوں کی وہ ماں کانو مومنین اور نہیں تھے وہ مومن کیونکہ ان پر مور جباریت جب سبت ہو گئی تھی مور لگ گئی تھی ان پر ویلا سمود اقام صالح تیسرا قصہ جی حضرت صالح علیہ السلام کا اس کا تعلق بھی تیسرے دعوے کے ساتھ ہے جی اور قوم سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو یہ سموت کو آد ثانی بھی کہتے ہیں جی کالیا کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا دیکھتے چلے جائیں جی ہر نبی کی دعوت یہی ہے ہر نبی نے ہر نبی کی پہلی دعوت یہی ہے بداللہ من الہن غیرو آج ہم جو اشاعت التوحید کے لوگ ہیں ہماری دعوت بھی اللہ کے فضل سے یہی ہے او بد اللہ مالکمن الہن غیرو کد جات کم بئینہ تم من ربکم تحقیق پہنچ چکی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے بیہ کیا ہے دلیل حاضی ناقت اللہ یہ ہے اونٹنی اللہ کی تمہارے لیے نشانی اضافت تشریفی ہے جی ناقت اللہ کی اللہ کی اونٹنی یا معنی یوں کر لیں اللہ کی قدرت سے نکلی ہوئی تو یہ موجزہ بھی انہیں دکھایا گیا فضا اس اونٹنی کو چھوڑ دو تا کلفی ارز اللہ کھاتی رہے اللہ کی زمین میں ولا تمسوا اور اس سے چھونا نہیں بے سو تکلیف پہنچانے کی غرض سے اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا فیاخم ورنہ تمہیں پکڑ لے گا عذاب دردناک وز کرو الہی یاد دلائے جی اور یاد کرو جب اس نے بنایا تمہیں خلفاء جانشین حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے مانا کیا سردار تمہیں بنایا سردار جب اس نے بنایا تمہیں جا نشین ممباد آدن قوم آت کے بعد و بوا کم فل اور اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں تب تخذوں نہ من سہولہ تم بناتے ہو من سہولہ نرم زمین میں قسور محل یعنی میدانی علاقہ نرم زمین سے مراد کیا ہے میدانی علاقہ یہاں تم محل بناتے ہو گرمیوں میں رہنے کے لیے وہ تن ہیتون اور تم تراشتے ہو پہاڑوں میں گھر سردیوں میں رہنے کے لیے تن ہیتون الجالا کا یہ معنیٰ نہیں ہے کہ پہاڑوں سے پتھر اٹھا کے تم پکے مکان بناتے ہو بلکہ وہ لوگ پہاڑوں کے اندر گھر بناتے تھے پہاڑ کو تراش کے ماہر تھے سنگ تراش تھے بڑے یعنی پہاڑ کو تراشنا اس کے اندر کمرہ بنانا برامدہ بنانا اس طرح بناتے ہو فَذْكُرُوا کرو الا اللہ پس یاد کرو اللہ کی نیمتیں ولا سوفل عرض مفدین مت پھرو زمین میں فساد مچاتے شرک نہ کرو شرک کرنا سب سے بڑا فساد ہے کال الملاء الَّذِينَ استقبرومن مِنْ قَوْمِهِ کہا سرداروں نے جو سرکش تھے منقوم ہی اس کی قوم کے کن کو کہا لزی نستیفو لمن آ منہ ان غریب اور کمزور مومنوں کو لیمن آ مانا کا میں نے میں مومنوں کر دیا جی جو ایمان لائے ان میں سے کمزور غریب جو حضرت سالے کی بات کو مان چکے تھے ان کو کہا اتعلمون انہ انا سالحن مرسلوم میں رب کیا تم یقین رکھتے ہو کہ سالے رسول ہے اس کے رب کا کالو تو وہ غریب مومن کہنے لگے انا بما ارسلا بھی مومنون ہم تو ساتھ اس چیز کے جس کے ساتھ صالح کو بھیجا گیا ہے مومنون یقین رکھنے والے ہیں بما مسئلہ توحید جی اوبد اللہ مالکم بن الح کالزی نستقبر کہنے لگے وہ سرکش متقبر ان نابل لذی آمن ہم تو اس چیز کے ساتھ جس کو تم نے مان لیا ہے کافرون انکار کرنے والے مسئلہ توحید فہ کر انا پھر انہوں نے کاٹ ڈالا اونٹنی کو اگرچہ قتل تو ایک شخص نے کیا تھا لیکن رضا سب کی شامل تھی اس لیے جمع کا سیگا بول دیا وہ ان امر رب اور انہوں نے سرتابی کی اپنے رب کے حکم سے جو سالہ کے ذریعے انہیں آکام پہنچائے گئے تھے اور اتنے ڈھیٹ تھے کہ اس کے باوجود کہنے لگے یا سال ہو اے صالح اتنا بما ماتا دے ہمارے پاس جس کا تو ہم سے وعدہ کیا کرتا تھا اگر تاکہ واقعی رسولوں میں سے ہے خاصات ہو پھر پکڑ لیا ان کو زلزلے نے سورت ہود میں ان پر آنے والے عذاب کو کہا گیا چیخ علامہ الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ارجف من الارض و من السما تو اب تطبیک ہو گئی زمین سے زلزلہ آسمان سے چیخ فاصبہ فی دار جاسمین پھر وہ رہ گئے اپنے گھروں میں یا سے پڑے ہوئے فتو اللہ انم پھر سالے پلٹے انہم ان سے لوٹے اور کہا یا قومے میں اے میری قوم لقد اب لگ میں نے تو پہنچا دی تھی تم تک رسالت ربی اپنے رب کا پیغام خیرخائی کرتے ہوئے میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا و نسات اور میں نے تو تمہاری بڑی خیر خائی کی تھی کہ تم شرک سے بچ جاؤ ولا قلّہ تو ہبو لیکن تم نصیت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو خیر خاں لوگوں کو تم چاہتے نہیں ہو تم اپنی ضد پہ اڑے رہے عذاب کے مستحق ہے یہ کون سی آیت نمبر ہے جی سی صورت آراف کی آیت نمبر اناسی یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو سمائے موتا کے قائل ہیں مردوں کے سننے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں لوگ مر گئے تھے زلزلے نے چیخ نے انہیں تباہ کر دیا تھا اس کے بعد حضرت سالے ان کو خطاب کر رہے ہیں یا کو میں لقد اب لگ تو کم نسا تو لکم تو ہبون یہ سب مخاطب کے سیکھے انہیں خطاب کر رہے ہیں اے میری قوم میں نے تو تم تک اپنے پیغام پہنچا دیے تھے تو اگر وہ نہیں سنتے تو پھر انہوں نے خطاب کیوں کی بہت سارے لوگوں نے اسے دلیل بنایا مردوں کے سننے پر سب سے پہلی بات اس میں یہ یاد رکھیں مفسرین نے لکھا جس میں مدارک ہے کہ لمبا آکر ان ناکا و کالا اندہ ہی جب انہوں نے اونٹنی کی اونٹنی کو کاٹ دیا تو اس عذاب کے آنے سے پہلے حضرت سالے وہ جگہ چھوڑنے لگے تو انہوں نے اس وقت یہ خطاب کیا تھا کہ تم ضد پہ رہے ہو میں نے تو نصیحت کی تھی اب تم بھگتو عذاب تو یہ موت کے بعد نہیں حضرت سالے کے وہاں سے نکلنے سے پہلے اور اس عذاب کے آنے سے پہلے وہ قوم کو خطاب کر رہے ہیں اس لیے کہ جب عذاب آتا ہے اللہ کے نبی کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے جیسے حضلود کو کہا گیا کہ آپ نکلیں چلے جائیں آپ یہ تو ایک جواب ہے جی لیکن اگر لوگ مصر رہیں کہ نہیں یہ زلزلے کے بعد موت کے بعد مرنے کے بعد ہی خطاب ہے تو کبھی کبھی جو ندا ہوتی ہے اس سے مقصود سنانا نہیں ہوتا خطاب کرنا مقصود نہیں ہوتا یہ ندا قوم کی بدقسمتی پر اظہار افسوس اور اظہار تحسر ہے خطاب کرنا مقصود نہیں سنانا مقصود نہیں کیا مقصود ہے اظہار تاثر اظہار افسوس یہ کس نے لکھا مزاوی نے لکھا رولمعانی نے لکھا یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے مثلا ایک بچہ ہے وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے تیز چلاتا ہے اندھا دھن چلاتے اس کا والد اسے سمجھاتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ایک دن ہوتا ہے ہر روز نہیں ہوتا تم اس طرح موٹر سائیکل نہ چلایا کر وہ نہیں مانتا یہ پھر سمجھاتا ہے وہ نہیں مانتا آخر ایک دن ایکسیڈنٹ ہو گیا بچہ مر گیا اس کی میت اٹھا کے لائے تو والد میت پہ آیا اور اس نے کہا بیٹا میں تجھے کہتا تھا نا کہ ایکسیڈنٹ روز نہیں ہوتا میں تجھے کہتا تھا نا کہ یہ ایکسیڈنٹ ایک دن ہوتا ہے پھر مر جاؤ گے تم نے میری بات نہیں نہ مانی تو پھر آج وہی کچھ ہو گیا نا تو یہ جو باپ خطاب کر رہا ہے اس مرے ہوئے بیٹے کو تو یہ سنانے کی غرض سے کر رہا ہے یا اظہار افسوس کر رہا ہے اظہار تحسر اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ جہاں خطاب کیا جائے وہاں سننا بھی ضروری ہے خطاب میں سما لازم ہے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ کا ہن نبى خطاب کرتے ہیں کس نظریے سے پڑھتے ہیں کہ ہم نبی پاک کو سلام کر رہے ہیں تو سلام تو کلام ہے اور کلام مفسد نماز ہے کلام کرنے سے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے اگر اس نظریے سے السلام علیہ کا یون نبی پڑھیں گے کہ نبی پاک سن رہے ہیں میں خطاب کر رہا ہوں تو نماز ہی فاسد ہو جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسجد روشن ہے چراغ جر رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا نور اللہ قبر کا یا عمر کما نورت مساجدنا اللہ تیری قبر کو منور کرے اے عمر جس طرح تو نے ہماری مسجدوں کو منور کیا ہے تو یہ حضرت علی کس ذین سے خطاب کر رہے ہیں کہ حضرت عمر سن رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آئے تھوڑا سا پیچھے ہٹے تو حضر اسود کو خطاب کیا انی عالم ان کا حجر لا تنفع ولا تجرو میں <نگ> اچھی طرح جانتا ہوں کہ توں ایک بے جان پتھر ہے تو تو نفع بھی تیرے ہاتھ میں نہیں نقصان بھی تیرے ہاتھ میں نہیں تو یہ حضرت عمر جو حجر عصوت کو خطاب کر رہے ہیں اس نظریے سے کر رہے ہیں کہ حجر عصب سن رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی زخمی ہو گئی خون بہنے لگ گیا آپ کہتے ہیں ہل انت اللہ اسما ان دمیتی وفی سبیل اللہ ماں لکیتی ایک انگلی تو ہے تو تل تو انتے تو یہ جو آپ انگلی کو خطاب کر رہے ہیں اس نظریے سے کر رہے ہیں کہ انگلی سن رہی ہے یہ کہاں سے آپ نے قانون نکال لیا کہ جہاں خطاب کیا جائے وہاں سما ہوتا ہے یہ صبح کی جب آزان موزن دیتا ہے اور اس میں کہتا ہے السلا تو خیر من النوم آپ اپنے گھر کے کمرے میں سردیاں رضائی میں لپٹے ہوئے ہیں آپ کے کان میں موزن کی آواز پہنچی وہ کمرے میں ہے مسجد کے حجرے میں تو آپ وہاں سے آپ کہہ رہے ہیں صدقتا وبررتا وہ بررتا صدقتا نے سچ کہا تو یہ جو آپ موزن کو خطاب کرتے ہیں تو نے سچ کہا اس نظریے سے کرتے ہیں کہ وہ موزن سن رہا ہے آپ کی بات کو خطاب تو شاعر لوگ چاند کو بھی کرتے ہیں پہاڑوں کو بھی کرتے ہیں علامہ اقبال نے کہا تھا اے کوہ ہمالیہ تو کس نظریے سے کہا تھا بے کوہ ہمالیہ میری بات کو سن رہا ہے کتنی آم دلیل ہے کہ جہاں خطاب کیا جائے وہاں سما ضروری ہے بلوطن از کال القوم چوتھا قصہ ہے جی حضرت لوت علیہ السلام کا تعلق دوسرے دعوے سے دوسرا دعویٰ کیا تھا وہی الہی کے پروکار بنو شیطان کے پیچھے نہ چلو وہ تو تمہیں شرک اور بے حیائی کی جانب لے جا رہا ہے حضرت لوت کی جو قوم تھی یہ مشرق بھی تھے یہ نہیں کہ شرک نہیں تھا توحید مانتے تھے اور یہ برا فعل کرتے تھے نہ مشرق بھی تھے لیکن حضرت لوت نے کسی جگہ پہ بھی قرآن میں نہیں آیا کہ انہیں شرک سے روکا ہو اسی عمل سے روکا یہ بدعمل غیر فطرتی فعل سے روکا حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جب فواہش معاشرے میں پھیل جائیں تو یہ بھی عذاب کا ایک سبب ہے یہ بتانا مقصود ہے جی صرف شرک سبب نہیں ہے عذاب کا یہ فحاشی بے حیائی یہ معاشرے میں پھیل جائے تو یہ بھی عذاب علہی کا کیا ہے سبب ہے اور ہم نے بھیجا لوت کو جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے اتاتون الفائشہ کیا تم کرتے ہو بے حیائی کا ایسا کام ما صبح کا بیا من احادن جو تم سے پہلے کسی ایک نے بھی نہیں کیا من العالمین جہان کے لوگوں میں سے کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا اس کی آگے تھوڑی سی تشریح آ رہی ہے ان نہ کم الفائشہ کی تفسیر ہے جی تم دوڑ دوڑ کے آتے ہو مردوں پر شہوتاً شہوت کے مارے مندون النساء عورتوں کو چھوڑ کر غیر فطرتی فیل کے عادی ہو بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم لوگ ہو حد سے نکلنے والے فی کلامال قوم مصرفون بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ کھلی محفلوں میں یہ کام کیا کرتے تھے اتنے بے حیا ہو گئے تھے کہ ایک دوسرے سے شن نہیں کرتے تھے کھلی محفلوں میں یہ کام کرتے تھے وہ كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ہی اور نہیں تھا جواب اس کی قوم کا حضرت لوت کی قوم کا اللہ مگر یہ جواب تھا کہنے لگے اخرجویت کم نکال دو ان کو اپنی بستی سے لوت اور لوت کے ماننے والوں کو نکالو انہیں اپنی بستی سے نہم اناسوئیت ہر بے شک یہ لوگ پاکیزہ بنے پھرتے ہیں استضان کا یہ لوگ بڑے پاکیزہ ہیں ان کا کیا کام ہم پلیت لوگوں کے ساتھ انہیں نکالو سارے علماء کو ایک کشتی میں بٹھاؤ اور اس کشتی کو جا کے سمندر میں ڈبو دو ان کا کیا کام ہے یہاں آج بھی یہی کچھ یہ بے حیا لوگ جو بے حیائی کو فروغ دینے والے لوگ ہیں ان کے راستے میں دین دار طبقہ مدارس ائمہ خطیب یہ لوگ ان کے راستے میں رکاوٹ ہیں اس طرح کی باتیں آج بھی یہ کرتے رہتے ہیں فانج ہی پھر ہم نے بچا لیا لوت کو واہ او اور اس کے گھر والوں کو علم مگر اس کی بیوی کانت من الغابرین رہ گئی رہ جانے والوں میں مشرقہ تھی نا وام ترنا علیم مترن پھر ہم نے برسایا ان پر خاص قسم کا می مترن بارش یعنی پتھروں کی بارش فنزر کئی فکانہ آ کے پھر دیکھ کس طرح ہوا انجام مجرموں کا ویلا مدینہ اقام شعیبہ پانچواں قصہ جی حضرت شعیب کا اس کا تعلق ہے جی دوسرے دعوے سے بھی اور تیسرے دعوے سے بھی ان کی قوم شرک کی مریض بھی ہے اور کم تولنا کم ماپنا ڈاکہ زنی اس کے بھی مریض ہیں وہ اور مدین کی طرح بھیجا ان کے بھائی شعیب کو مدین قبیلے کا نام ہے اور یہ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کا نام ہے مدین ان کی اولاد ہے جی یہ اور ایک کال یہ کیا گیا کہ یہ شہر کا نام ہے جو مدین کے نام پر بسایا گیا تھا مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو یہ ہم نے پیچھے پڑھا آت کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہوت کو سموت کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو تو یہاں اللہ کے نبیوں کو کافروں کا بھائی کہا گیا تو قومیں کافر تھیں مشرق لوگ تھے بت پرست لوگ تھے لیکن انہیں ان قوموں کا بھائی کہا گیا یہ جو آج بڑا شور مچایا جاتا ہے کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہہ دی تو یہ بڑی گستاخی ہے حالانکہ حضرت دہل بھی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث کا ترجمہ کیا ہے رب کم و اکرم و خاکم جب یہ کہا گیا کہ ہم آپ کا سجدہ نہ کریں باہر کے ملکوں میں تو سرداروں کے سجدے ہوتے ہیں آپ سے بڑا سردار کون ہے آپ نے فرمایا او بدو ربکم عبادت اپنے رب کی کرو و اکرمنہ اخاکم اور اپنے بھائی کا احترام کرو بس یہ ترجمہ کرنا ہی ان کو مہنگا پڑ گیا ایک حدیث ہے مشکات میں بھی ہے دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں لت تو میں چاہتا ہوں کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا یہ حدیث ہے یہ میری میری بات نہیں ہے میں چاہتا ہوں کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا اب صحابہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے صحابہ نے یہ سنا تو صحابہ کہتے ہیں آوا لسنا اخوانہ کا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں تو صحابہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں تو صحابہ پہ بھی یہ لوگ فتویٰ لگائیں گے جو حضرت شاہ اسماعیل شہید دلوی کے متعلق زبان استعمال کی جاتی ہے تو صحابہ کے متعلق یہ زبان استعمال کریں گے جو کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں آگے سے آپ نے فرمایا تم میرے دوست ہو بھائی میرے وہ ہوں گے جو میرے بعد اس دنیا میں آئیں گے اور پھر وہ مجھے نبی مانیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے تو یہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والی پوری امت کو اپنا بھائی کہہ دیے تو حضرت شعیب نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا قد جات کم بیہ نہ تم مر رب تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس دلیل بیہ نشانی مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے تفسیر کبیر نے اور تفسیر مدارک نے لکھا کہ بیے سے مراد موئز ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں اور کرتبی نے لکھا کہ حضرت شعیب کا اپنا آنا یہ بینا سے مراد ہے کہ پیغمبر کا وجود ہی معضہ ہوتا ہے فل کئی والمیزان پس پورا کرو ماپ اور تول اس میں ڈنڈی نہ مارو قوم اس مرض کی بھی مریض ہے جی کم تولتے کم ماپتے ولا تب خص نہ سا نہ گھٹا کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں ولا تفسدو سیدو الارض نہ فساد کرو زمین میں بعد اسلح اس کے سورنے کے بعد ظالکم خیر الحکم یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر ہو تم یقین رکھنے والے ولاک اودو بک ال سراتن مت بیٹھو ہر ہر رستے پر تو کہ تم ڈراتے ہو و تصدنان صبی اللہ اور تم لوگوں کو روکتے ہو اللہ روکتے ہو تم اللہ کی راہ سے من آ من اس آدمی کو جو ایمان لانا چاہتا ہے و تبغونہ اے اور اللہ کی راہ میں تلاش کرتے ہو اے وجن ٹیڑھا پن اے شبہات شرکیہ ولاق اردو بِكُلِّ سراتن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کرتبی نے یہ قول ان کا نقل کیا کہ مشرقین شہر کے جو مختلف دروازے سے جہاں سے بیر کے لوگ داخل ہوتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے اور لوگوں کو شعیب کے ہاں جانے سے روکتے تھے کہ جا رہے ہو یہاں ایک آدمی ہے یہ یہ نظریات ہیں اس کے قریب نہیں جانا وہ جھوٹا ہے ساتھ دھمکیاں بھی دیتے ڈراتے یہی کام مشرقین مکہ بھی کرتے تھے جی. مکے کے راستوں پہ بیٹھ جاتے بیر سے آنے والے لوگوں کو روکتے اس نبی کے نزدیک کو نہیں جانا یہی کام وہاں بچرا کے مشرقین بھی کرتے تھے بیر سے آنے والے مواحدین کو غلط رستوں پہ لگا دیتے تھے یعنی ڈیرہ ہے شمال کی جانب وہ انہیں جنوب کی جانب لگا دی ادھر چلے جاؤ اور کچھ لوگوں نے کہا و لاتا کودو بک اس سے مراد ہے ڈاکہ زنی یعنی رستوں پہ بیٹھ جاتے بیر سے آنے والے تاجروں کو لوٹتے تھے وز کرو اس یاد کرو جب تم تھوڑے تھے کلیلن تعداد کی کمی بیشی یا دولت کی کمی بیشی فقص سارا اللہ نے تمہیں بہت کر دیا دیکھو کس طرح ہوا انجام فسادی لوگوں کا تم سے پہلے قومیں کس طرح تباہ ہوئی ہیں دیکھو ان کو وہ انکان طائف تم من کو اور اگر ہے ایک گرو تم میں سے جو ایمان لے آیا ہے بلزی ارسل تو بھی اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی ایک گروہ نے مجھے مان لیا ہے وہ طاعفت لمحوں اور ایک گرو ایمان نہیں لایا مگر حالت دونوں کی یکساں نہ ماننے والوں پر کوئی عذاب نہیں آیا ماننے والوں کو کوئی ظاہری نعمت نہیں ملی کچھ نے مانا ہے کچھ نے نہیں مانا تو حضرت شعیب کہتے ہیں فس بے صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ ہمارے درمیان اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے کال الم الزین استقبرو من کہنے لگے جو سردار تھے اس کی قوم کے چودھری وڈیرے لخرے جننا کا یا شعیب ہم نکال دیں گے تجھے اے شعیب و لذین اور جو لوگ ایمان لائے ہیں تیرے ساتھ انہیں بھی نکال دیں گے من نا اپنی بستی سے اولتعودفی ملت ملتنا یا تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں ورنہ ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے یہ لوٹنے کا کیا مطلب ہے وہ جو حضرت شعیب نبوت کے ملنے سے پہلے زندگی گزاری اور خاموش رہتے تھے اسی خاموشی کو انہوں نے سمجھا کہ شعیب بھی ہمارے مذہب پہ ہے بیر محیط نے لکھا جی یا قوم شعیب مراد ہے جی قوم شعیب جو پہلے مشرک تھے حضرت شعیب کی دعوت سے وہ مباہد ہو گئے ہم تمہیں نکال دیں گے اپنے شہر سے مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کو بھی یہی کہا گیا جی. وہاں بھجرا کے جو سردار تھے چودھری تھے وڈیرے تھے انہوں نے وہاں بھجرا سے نکلنے پر مجبور کر دی اور وہ وہاں بھچرا سے چار پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر موسا خیر روڈ جو جا ہے اس پر ان کا اپنا ڈیرہ تھا اپنی زمینیں تھیں تو مولانا حسین علی پھر وہاں چلے گئے اور باقی کی ساری زندگی انہوں نے اپنے اس ڈیرے پہ گزار دی قال حضرت شعیب کہنے لگے اول اوکنہ کارہین اگرچہ ہم ناپسند سمجھنے والے ہوں پھر بھی لوٹ آئیں یہ میں نے جی ہم تمہارے دین کو پسند ہی نہیں کرتے شرکیہ دین ہے کدیف ترا اللہ کا اس وقت تو ہم نے پھر باندھا اللہ پہ جھوٹ ان ادنا فی ملتکم اگر ہم پلٹ آئیں تمہارے دین میں باد نجا نلاہو منہا بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا کی ہے تو پھر تو ہم نے اللہ پہ بڑا جھوٹ باندھا بما یقین لنا اور نہیں ہے ہمارے لائق کہ ہم اس میں لوٹیں اب ہم اس دین میں نہیں آ سکتے اللہ شاء اللہ مگر یہ کہ اللہ کو ایسا منظور ہو تو دوسری بات ہے یا استثنا منقطع جی میں لاکن کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے ربا ن واس رب نا ہمارے رب کا علم ہر شہ سے وسیع ہے اللہ ہی پہ ہم نے بھروسہ کیا اے ہمارے رب فیصلہ کر ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان انصاف کے ساتھ اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے وکال مزینہ کا فرو اور کہنے لگے سردار جو کافر تھے شعیب کی قوم کے کیا کہنے لگے لین اتبا تم شعیبن لوگو اگر تم پیروی کرو گے شعیب کی نہ ان نہ کم اس وقت تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے یہ تو کہتا ہے پورا تولو پورا ماپو اس میں تو پھر نفع تمہارا کم ہو جائے گا یا دین کے لحاظ سے تم نقصان والے ہو جاؤ گے کہ تمہارا دین ہی سچا ہے فاخ تم اور پھر پکڑ لیا ان کو زلزلے نے پھر وہ صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے اللہ زین کا زبو جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی کالم فیا گویا کہ وہ وہاں بسے ہی کبھی نہیں اس طرح ملیا میٹ کیا نا ہم نے لگتا تھا کہ یہاں کوئی بسے ہی کبھی نہیں ہیں اللہضینک ضبو شعیبن جن لوگوں نے شعیب کی تقسیب کی کانو الخاظرین وہی ہوئے اس نقصان اٹھانے والے فتح اللہ عنہم پھر حضرت شعیب پلٹے ان سے اور کہا اے میری قوم لقد اب میں تو پہنچا چکا ہوں تم تک اپنے رب کے پیغام و نسات القم اور میں نے تمہاری خیر خائی بھی بڑی کی ہے فقی ف کیوں افسوس کروں یا کیسے افسوس کروں کیسے افسوس کروں کافر قوم پر جنہوں نے اپنے ہاتھ سے مصیبت خریدی ہے یہ پانچ قصے بیان ہو گئے جی چھٹا قصہ آگے آ رہا ہے پانچ قصوں کے بعد یہ جو درمیان میں کلام ہیں اسے کہیں گے التفات بسوئے اہل مکہ بطور تخویف دنیاویہ التفاط اہل مکہ بطور تخویف دنیاویہ ہماری یہ پرانی سنت رہی ہے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا وہاں کے لوگوں کو مختلف طریقوں سے آزمایا راحت دے کر بھی مصیبت دے کر بھی ان کو مالی جانی مصیبتوں میں مبتلا کیا آزمایا بمارثنافی کریت من نبی نئی بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی اللہ خذنا اہلا مگر ہم نے پکڑا اس بستی کے رہنے والوں کو بل با سائے سختی میں یعنی مالی مصیبت جسے تنگ دستی کہتے ہیں وزرہ اور تکلیف میں یعنی جانی مصیبت مالی مصیبتوں میں بھی جانی مصیبتوں میں بھی لال یزراہون شاید کہ وہ گڑ گڑائیں زاری کریں جیسے آج پوری دنیا پکڑ میں آئی ہوئی ہے سما بدلنا مکان سید الحسانہ جب اس طرح ان کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں نہ آئی تو پھر ہم نے کیا, کیا پھر ہم نے بدل دیا دکھ کی جگہ الحس نا برائی کی جگہ اچھائی پھر ہم نے بارشیں برسنے لگی فصلیں ہونے لگی صحت ملنے لگی ہتھا افاؤ یہاں تک کہ وہ پھلے پھولے لفظی میں بڑھنے کا وقالو اور کہنے لگے قد مسا آبا نظر راہو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچی تھی تکلیفیں وصرا اور خوشی یہ زمانے کے تغیرات ہیں جی کبھی خوشیاں ہوتی ہیں کبھی غمیاں ہوتی ہیں گناہوں کی سزا نہیں تھی جی فاخز نام تن پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک وہم ہم لا ان کو پتہ بھی نہ چلا آج بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں آج بھی کوئی آدمی گڑ گڑانے کے لیے تیار نہیں ہے ولو انّا آہل القرا ترغیب للیمانج اور اگر وہ بستیوں والے کون سے جن کو ہم نے تباہ کیا تھا اگر وہ بستیوں والے ایمان لے آتے و اور بچ جاتے منا شرک ویسیان شرک سے بھی بچتے اور میری نافرمانیوں سے بھی بچتے لفت نلئم ہم کھول دیتے ان پر برکتوں کے دروازے آسمان سے اور زمین سے آسمانوں سے بارش زمین سے فصلیں ولاکن کا زبو لیکن وہ تو جھٹلاتے رہے پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو بیماں کا نو یکس بون بسحب ان کے کرتوتوں کے آفا آمینہ آل القرا کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے مکہ اور گرد و نواح کی بستیاں مرادیں گی جی وکیلا ہوا آمن اور ایک کال یہ ہے کہ مکہ اور گرد و نوانی عام ہے کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتن رات کے ٹائم وہم ہم اور وہ سوئے ہوئے ہوں اب آمنالقرا آل کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے ایاتیوں با سنا کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب زہن دن چڑھے وہ یلابون اور وہ کھیل کود میں مصروف ہو آفا امن مکر اللہ کیا وہ بے خوف ہو گئے اللہ کی خفیہ تدبیر سے فلاں یا مکر اللہ پس بے خوف نہیں ہوتے اللہ کی خفیہ تدبیر سے مگر وہی لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں اولم یا دلزین یارسون اولم اولم یتبین یہ پہلی امتوں کی ہلاکت ان کی ہدایت کا سبب نہیں بن سکی یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ یہ جو مشرقین مکہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اناد پہ اڑے ہوئے ہیں تو یہ پہلی قوموں کی جو ہلاکت ہوئی ہے ان کے رائے راست پہ آنے کا سبب نہیں بن سکی اول میادے کیا ان کے لیے واضح نہیں ہوا میں ماضیہ کے واقعات سن کر بھی کیا سبق نہیں ملا ان لوگوں کو جو وارث بنے زمین کے ممباد علیہ وہاں کے رہنے والوں کے بعد ان کو سبق نہیں ملا یہ ہدایت پہ نہیں آئے اللہ انشاء کہ اگر ہم چاہیں اسب ناؤم ہم ان کو بھی پکڑ لیں بے جنوبیم ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ ہمیں بھی خطاب ہو رہا ہے جنہیں زمین پہ بسایا گیا یہ پہلی قوموں کے واقعات سن کر تمہیں سبق نہیں ملا تم پر یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ ہم تمہیں بھی پکڑ سکتے ہیں و نتبہ والا کلوبیم کیسے واضح ہو جی کیسے سمجھ آئے ہم مور لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر پس وہ سنتے ہی نہیں ضدی ہیں انادی ہیں تلکل قورا صداقت رسول ہے جی اور تمام قصوں سے متعلق ہے جی پانچوں قصوں سے متعلق ہے جی جتنے واقعات جتنے قصہ سامنے پڑے ہیں سب سے تعلق ہے جی یہ بستیاں ہیں نقص علئی کا ہم سناتے ہیں تجھے من امبایا ان کی کچھ خبریں یہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ کو سناتے ہیں ولاکا تمر سولوم آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول بلبیہ نات کھلی کھلی دلیلیں لے کر توحید کی دلیلیں فما کانو لے یو پس نہ ہوئے کہ وہ ایمان لاتے بے ماں ساتھ اس چیز کے قذبو قبل جس کو وہ جھٹلا چکے تھے من قبل پہلے یا باسب یا بنا لو بے ماں کذبو کی تو پھر یوں مانا کریں گے فماں کا نو لیو پس نہ ہوا کہ وہ ایمان لاتے بس سبب اس بات کے کہ وہ تقزیب کر چکے تھے پہلے کیا میں جی ایک معنی اس کا یہ ہے کہ پہلے دن انہوں نے نبیوں کو کہا ہم نہیں مانتے بس اسی پہ اڑ گئے یا من قبل سے مراد ہے پہلی قومیں پہلی قومیں جس طرح نہیں نہ مانتی تھی یہ بھی ایمان نہیں لائے کزا لک ایتبا اللہ کیوں نہیں لائے ایمان فماکانو کی وجہ کیا ہے اس لیے کزالک لے علت ہے جی اس لیے کہ مہر لگا دیتا ہے اللہ کافروں کے دلوں پر یہ جو کچھ علماء ہیں وہ قبر کے سوال و جواب سے جو ایک سوال ہوتا ہے قبر میں ما ماتقول فی حق کے حاضر رجل تو کیا کہتا ہے اس آدمی کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں حاضہ اسم اشارہ ہے محسوس مب سر کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ وہاں موجود ہوتے ہیں اس قبر میں موجود ہوتے ہیں اور آپ کی طرف اشارہ کر کے فرشتے کہتے ہیں اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ اس ان کا جواب ہے جی تلکل قرآن کون سی آیت ہے جی تلکل قرآن کسو علی کا ایک سو ایک سورت العراف آیت نمبر ایک سو ایک اللہ کہتے ہیں یہ بستیاں ہیں تو یہ ساری بستیاں جو تھیں سامنے تھیں مشرقین مکہ کو نظر آ رہی تھیں یہ بستیاں ہیں اسم اشارہ ہمیشہ محسوس مبصر کے لیے ہونا ضروری نہیں فی فین جو چیز زین میں موجود ہو مشہور ہو اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال جو قبر قبر میں ہوتے ہیں یہ صرف مسلمان سے تو نہیں ہوتے <تصفح> یہ تو کفار سے بھی ہوتے ہیں مشرقین سے بھی ہوتے ہیں تو کیا الیاز و بلّہ الیاز میری تو زبان بھی اجازت نہیں دے رہی پتہ نہیں لوگ اس کو کس طرح بیان کرتے رہتے ہیں؟ تو کیا آپ کو کفار کی قبروں میں بھی لایا جاتا ہے جب کہا گیا ہے کہ کافروں کی قبریں جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑھ ہے تو آپ کو وہاں بھی الیاز باللہ بلا باللہ و لایا جاتا ہے وہاں سا موجود ہے اللہ بو صفی اس مرد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا وما وجد نال اکثر آدن نہیں پایا ہم نے ان میں سے اکثر کو من آہ وعدے کا پابند وفائے عہد حضرت شیخ القرآن کہتے ہیں مسئلہ توحید پر پختگی وین وجد نہ اکثر املفا ثقین اور یقیناً ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو نا فرمان بد عہد فسق کا درجہ کامل مراد ہے سوما باس نام چھٹا قصہ حضرت موسا کا اس میں آٹھ واقعات ذکر ہوں گے جی قصہ ہے موسیٰ میں کتنے واقعات جی آٹھ تشریح شجاعت دلانے کے لیے اس لیے کہ چھٹے قصے کا تعلق کو پہلے دعوے سے ہے پہلا دعوی کیا تھا مسئلے کو بہادر ہو کر پہنچاؤ پریشانیاں دکھ آتے رہتے ہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرو حضرت موسا علیہ السلام کا ہر واقعہ استقلال اور عظیمت کی دلیل ہے فرعنیوں کی طرف سے مصیبتیں آئیں پھر اپنی قوم نے کتنا ستایا اپنی قوم نے انہیں کتنا خراب کرنے کی کوشش کی سمہ باس نام باد پھر ہم نے بھیجا ان سارے نبیوں کے بعد جن کا ذکر ہو چکا ہے موسا کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف فضالام ظالم کا فارو ظالام کا سلا بے آئے تو کفر کا مینا ہوتا ہے انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا پھر دیکھ کس طرح ہوا انجام فسادیوں کا وکالا موسا اور حضرت موسا نے کہا اے فرآون انی رسول من رب العالمین میں رسول ہوں رب العالمین کا حقیقن اللہ اللہ کو لا مجھ پر لازم ہے کہ میں نہ کہوں اللہ پر مگر سچی بات مجھ پر واجب ہے حقیقن اللہ حضرت صاحب میں نہ کرتے ہیں پکی گل اے وے حقیقن پکی گل اے وے قد جی تو بے تے میں رب کم میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے فارسل مائیا بنی اسرائیل بس بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو میری قوم کو آزاد کر دے پھر کہنے لگا ان کم تجیے تب آیت اگر تایا ہے کوئی نشانی فاتح تو اسے لے آ اگر تو آیا ہے کسی نشانی کے ساتھ فاتح بیا تو اسے لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے فالکا سا حضرت موسا نے اپنا اصا ڈالا لاٹھی فیضا یا پس بس اسی وقت وہ ہو گیا آئی دہا مبیل سری کسی جگہ پہ آپ پڑھیں گے جان جان کہتے ہیں پتلے سانپ کو اور سوبان کہتے ہیں ادہا ان میں تطبیق کیا ہے تطبیق یہ ہے وجود کے لحاظ سے سوبان اور پھرتی کے لحاظ سے جان ونازا یاداؤ اور حضرت موسا نے نکالا اپنا ہاتھ یعنی بغل سے فیضا یا بیزا اول وہ اسی وقت ہو گیا چمکدار دیکھنے والوں کے لیے یہ دو معجزے پیش کیے کال الما من قوم فرعون کہنے لگے سردار فرعون کی قوم کے آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے یا فرعون نے مشورہ طلب کیا تو شورا نے مشورہ دیا کہا سرداروں نے جو فرون کی قوم میں سے تھے بے شک یہ ہے بڑا ماہر جادوگر یوریدو چاہتا ہے یوخرجا کم میں کم کہ نکال دے تمہیں تمہاری زمین سے خود بادشاہ بننا چاہتا ہے فماز مرون اے کالا فرعون فرعون نے کہا پھر کیا حکم دیتے ہو کیا مشرہ دیتے ہو کالو وہ لوگ کہنے لگے ارجے ہو مہلت دے اس کو بھی وہ اور اس کے بھائی کو وہ اور بھیج فلمدین شہروں میں حاشرین جامعین ہر کارے ہر کارے منادی مختلف شہروں میں بندے بھیج جو منادی کریں کہ جو ماہر جادوگار نہ استاد قسم کے وہ آ جاؤ بھائی یا تو کا وہ لے آئے تیرے پاس سائر نلیم ہر ماہر جادوگر کو سارا تو فرعون اور آ گئے جادوگر فرعون کے پاس کالو تو جادوگر کہنے لگے انال اجرن ہمارے لیے کوئی مزدوری بھی ہوگی ان کنان الغالبین اگر ہم غالب آ ہم جیت گئے نا تو کچھ ملے گا یہ ذرا ذہن میں رکھیں گے جی ان کے اس مطالبے کو ذرا ذہن میں رکھیں گے کالا نام فرعون کہنے لگا ہاں بڑا انعام ملے گا بہن نقم لمن المقربین اور تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے یہ سب سے بڑا انعام ہے میرے دربار میں جب آنا چاہو گے تمہیں آنے کی اجازت ہوگی لو میدان سج گیا جی یہ آپ نے سورت تاہا میں سورت قصص میں شعرا میں یہ آپ پڑھ چکے ہیں جی وہ کہنے لگے اے جادوگر کہنے لگے امان تل یا تو توں ڈال و امان نکو نہ ملکین یا ہم ہوں ڈالنے والے پہلا وار کس نے کرنا ہے توں نے کہ ہم نے کالا حضرت موسا نے کہا الکو تم ڈالو کیوں ان کی لاٹھی کا سام بننا اللہ کے حکم سے تھا اور ابھی اللہ کا حکم آیا نہیں کہ یہ پہلا وار کریں اس لیے کہا تم ڈالو فلما الکو پھر جب انہوں نے ڈالا سہارو آیون اناس مشہور کر دیا لوگوں کی آنکھوں کو وستر اور ان کو خوف زدہ کر دیا وادی سانپوں سے بھر گئی لوگ خوف زدہ ہو گئے وجاو بے سیر نظیم اور وہ لائے تھے بڑا جادو سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سانپ ہیں جو میدان میں پھر رہے ہیں اوہی نا لا موسا یہ حضرت موسا ڈر گئے تھے صورت میں آپ نے پڑھا اللہ نے فرمایا لات ان کا انتل اعلی اور ہم نے حکم بھیجا موسا کی طرف ڈال اپنی لاٹھی فیضا یا تلقف بس اسی وقت وہ نگلنے لگا ما یا جو ڈھونگ انہوں نے بنایا تھا وہ جن کی لاٹھی جادو میں چیز کی حایت نہیں بدلتی لاٹھی لاٹھی رہتی ہے رسی رسی رہتی ہے لوگوں کی آنکھوں کو مسہور کیا جاتا ہے انہیں نظر یوں آتا ہے کہ یہ سانپ ہیں اور موجے میں واقعی وہ لاٹھی گوشت کی طرح سانپ بنتی تھی حقیقی شکل بدل گئی فواقا لحق کو واقع زہرا حق ظاہر ہو گیا واہ باتال اور باطل ہو گیا ماکانو یعملون جو وہ بنا رہے تھے پھگو لبوہ مغلوب ہو گئے فراؤنی اس جگہ جادوگر بھی پبلک بھی وہاں میدان میں صرف حضرت علیہ اسلام کی وہ لاٹھی جو سانپ بن گئی تھی وہ پھر رہی ہے باقی سب اس نے اپنے پیٹ میں ڈال لیے مغلوب ہو گئے وہاں فرونی ون کا لبو ساگر پلٹے زلیل ہو کر وہ الکی اصہارت و ساجدین گر پڑے جادوگر سجدے میں اس طرح سجدے میں گرے نا بھائی لگتا تھا کسی نے گردن سے پکڑ کے سجدے میں ڈال دیا کالو آمنا کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین پر تو پھر فوراً شک ہوا کہ فرعون کہے گا کہ رب العالمین تو میں بھی ہوں تو کہتے ہیں نا نا رب موسا و ہارون جو رب ہے موسا کا اور ہارون کا یہ جو جادوگر تھے ان کے پاس جادو کا علم تھا فن فن ہنر جادو کا انہوں نے جب یہ سارا منظر دیکھا نا حضرت موسا کی لاٹھی سام نگلنا اور وہ ساری لاٹھیوں کو نگل گئی اور اس میں ایک بال برابر بھی مٹائی میں فرق نہیں آیا تو چونکہ جادو کا فن جانتے تھے نا انہیں فورن سمجھ آ گئی بھائی جادو تو نہیں معلوم ہو گیا جادو نہیں اس سے ثابت ہوا کہ چاہے علم ایک غلط چیز کا تھا لیکن فائدہ تو دے گیا نا ہنر تھا فن تھا علم تھا تو وہ علم ان جادوگروں کو فائدہ دے گیا ان کی ہدایت کا سبب بن کے تو اگر دین کا علم ہو بندے کے پاس تو اندازہ لگائیں کہ وہ اس کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہوگا کالا <تصالح> <تصالح> <تصالح> فراؤن فراؤن کہنے لگا آ تم بھی تم ایمان لائے ہو پر قبل ان آز ان میری اجازت سے پہلے پہلے اس سے کہ میں حکم دوں اس سے پہلے تم نے مان لیا اناضا لا مکرون بے شک یہ ایک سازش ہے مکر تو مو ہو جو سازش تم نے کی ہے فلمدینہ شہر میں لے تخرجو منہ غرض تمہاری یہ ہے کہ تم نکال دو یہاں سے یہاں کے رہنے والوں کو فصوت عالمون عنقریب تم کو پتہ چل اچھا مجھے اب پتہ چلا ہے کہ موسہ تمہارا بڑا ہے یہ تمہارا استاد ہے اور یہ ساری نورا کشتی تھی سازش تھی ان قریب اب تمہیں پتہ چل جائے گا لاؤ کتے انا فصو لمون کا بیانج میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پاؤں کو من خلاف مخالف جانب سے سم اللہ وسل بننا پھر میں سولی چڑھا دوں گا تم سب کو پہلے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا اذیت دوں گا پھر تمہیں میں سولی پہ لٹکا دوں گا کالو وہ ایک منٹ پہلے ایمان لانے والے جادوگر کہتے ہیں انا علا رب نامن ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں اگر تو ایسا کرے گا نا تو یہی تو ہمارا عین مقصود ہے ہماری ہماری تو منشہ یہی ہے کہ اس دنیا سے نکلیں اور اپنے رب کے پاس جائیں چند گھنٹے پہلے ان کی آپ خساست دیکھیں نیچ پن دیکھیں وہ فرون سے کہتے ہیں اگر ہم غالباغ ہے تو کیا ملے گا کوئی مزدوری شزدوری ملے گی کہ نہیں ملے گی کوئی اجرت ملے گی کہ ذہنیت دیکھیں ایمان نے کیسا بدل دیا ایک منٹ ہوا ایمان قبول کیے ہوئے اور فرعون کہتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا ایمان نے کیسی تبدیلی پیدا کی نہیں کہتے کہ نہیں جی سوچ رہے ہیں جی سبقت لسانی ہو گئی ہے جی کہنے لگ کہ یہی تو ہمارا منشا ہے ہم نے تو اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانا ہے وہ ماتن کے ممنا اور تجھ کو ہم سے کوئی دشمنی نہیں تجھے ہم سے کوئی دشمنی نہیں اللہ ان مگر یہی دشمنی ہے آمنا بے آیا تے نہ کہ ہم اپنے رب کی آیات کو مان چکے ہیں لمہ جا اتنا جب وہ آیات ہمارے پاس پہنچ چکی ہیں تو ہم نے مان لیا اپنے رب کی بات کو یہ یہ ہمارا قصور ربنا نا افریغ صبر دعا مانگتے ہیں اے ہمارے رب پلٹ دے ہم پر صبر و توفنا مسلمین مسلمین علی الاسلام اور ہمیں موت مسلم حالت میں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ فرعون نے جو دھمکی دی تھی وہ پوری کی اور انہیں اس کی سزا دی صبح کے ٹائم یہ حالت کفر میں تھے اور پچھلے پیر یہ جنت کے وارث بنا دیے گئے وکال الملاؤمن قوم فراؤن دوسرا واقعہ جی آٹھ واقعات ہونے ہیں نا جی پہلا واقعہ گزر گیا کتنی مصیبتیں آئیں کتنے دکھ آئے کتنی تکلیفیں آئیں دوسرا واقعہ جی وکال الملاؤمن قوم فرعون اور کہنے لگے سردار فرعون کی قوم کے چودھری وہ جو سیاسی لوگ تھے آ تازر اطاضر کیا تم چھوڑے رکھے گا موسا کو وہ ہو اور اس کی قوم کو لیوف سے دوف لرزے کہ وہ فساد کرتے رہیں زمین میں وزا اور وہ چھوڑ دے تجھے بھی و لیہ تک اور تیرے معبودوں کو بھی تجھے بھی چھوڑ دے یعنی تیری عبادت بھی نہ کرے اور تیرے الحوں کی عبادت بھی نہ کرے حضرت شاہ عبد القادر محد اسنیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ فرعون فرعون اپنے بت بنوا کے پجواتا تھا مختلف چوکوں پر اس نے اپنے بت نصب کر رکھے تھے تفسیر خاضر نے لکھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ وہ گائے کی عبادت کرتا تھا فراؤں گائے کی پرستش و اظہار بکرتاً حسنتاً آمارا بہ عبادت آ جہاں کوئی اچھی خوبصورت سی گائے دیکھی نا اس کی عبادت کا حکم دے دیتا تھا اسی لیے سامری نے بھی بچڑا بنایا اور اس قوم کو اس عبادت کی طرف لگا دی یہاں آپ نے محسوس کیا کہ چودھری لوگ فرعون کی قوم کے سردار لوگ وہ کیا کہہ رہے ہیں جی حضرت موسا اور موسا کی قوم کے متعلق لفظ کیا بول رہے ہیں لے یوف سے دو تو موسا اور موسا کی قوم کو اسی حالت میں چھوڑے رکھے گا کہ وہ زمین میں فساد کرتے رہیں یہ کون کہہ رہے ہیں جو بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتے ہیں؟ ان کی لڑکیوں کی آبروز آپ لوٹتے ہیں زندہ رکھتے ہیں کہ ان سے نکرانیوں والے کام لیں گے ذنا کریں گے اپنے کرتوت یہ ہیں اور فسادی کس کو کہہ رہے ہیں حضرت موسا کو اور بنی اسرائیل کو آج بھی یہ جو مختلف لوگ ہیں مختلف چینلوں پر بیٹھ جاتے ہیں ان کی باتیں آپ سنیں یہ ہمیشہ دین دار طبقے کو فسادی کہتے ہیں کہ یہ فسادی لوگ ہیں علماء فسادی ہیں یہ دین دار لوگ جو ہیں یہ فسادی لوگ کالا فراؤن کہنے لگا سن و قتل اب اب ہم قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو وہ نا فوکوں کائروں اور ہم ان کے اوپر غالے میں وہ جو قتل اولاد پہلے کیا کرتے تھے اب پھر شروع کرتے ہیں پھر ان کو یہ سزا دیتے ہیں یہ ہو گئے جی امن پسند یہ ہو گئے معتدل لوگ یہ ہو گئے تعلیم یافتہ تہذیب یافتہ اور حضرت موسا اور موسا کی قوم کیا ہے جی فسادی کالا موسا یہ سن کر حضرت موسا نے اپنی قوم سے کہا گھبراؤ نہیں استعین بلّہ اللہ سے مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو اب بھی یہ نہیں کہہ رہے میں ہوں نا میں چھو کروں گا ان کو برباد کر دیں گے یہ کہاں ٹھہر سکتے ہیں نہیں اب بھی وہ سبق دے رہے ہیں کہ مدد کس سے مانگنی ہے اللہ سے وس اور ثابت قدم رہو ان الرض اللہ بے شک زمین ساری کی ساری اللہ کے لیے یورسوا وہ وارث کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وہ زمین کا وارث بنا دیتا ہے ولاقبۃمطقین اور انجام کار متقی لوگوں کے لیے یعنی کامیابی جنت کالو حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگ کہنے لگے اوزینا من قبل انتاتیا ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے بھی بم باد ماجی اور آپ کے آ جانے کے بعد بھی وہی مصیبت کالا حضرت موسا نے کہا اصب قریب ہے کہ تمہارا رب این کا ادوہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا وہ یس اور تمہیں خلافت عطا کرے گا فل عرض زمین میں فیمزورہ پھر دیکھے گا کیف فتح تم کس طرح کے کام کرتے ہو تو تمہارے دشمن کو اللہ ان قریب ہلاکت تباہی اور ہلاک کر میں ڈال دے گا تم خلافت اقتدار تمہارے حوالے کرے گا ولکت خزنہ آلہ فراؤں تیسرا واقعہ جی پچھلی آیت میں ان کی ہلاکت کا وعدہ ہوا جی اب یہاں سے ان کی ہلاکت کے مبادی ان کا ذکر ہو رہا جی بڑی ہلاکت تو غرقابی تھی نا اس سے پہلے مبادی دوسرے عذاب تھوڑے تھوڑے عذاب ولاکد اخذنا آلہ فراؤن اور ہم نے پکڑا فرونیوں کو بس سالی میں سالی مسلط کر دیجی وہ نقص من ثمرات اور میووں کی کمی لا اللہ شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں بعض آ جائیں فیضا جاحسانہ پھر جب پہنچتی ان کو بھلائی اچھا اچھائی بارشیں آنے لگ گئیں فصلیں اچھی ہونے لگ گئیں کالو لنا حاضی تو کہتے تھے ہمارے لائق ہے یہ،, یہ ہمیں ملنی چاہیے تھی بن تو سب سیت اور اگر پہنچتی ان کو برائی بارشیں بند ہو گئیں کا سالی ہو گئی یا تیارو بے موسا نحوست بتاتے تھے موسا کی و ماہو اور موسا کے ساتھیوں کی یہ سب تمہاری نحوست ہے اللہ انما تائروم اند اللہ سنو ان کی نحوست اللہ کے علم میں ہے یا ان کی نحوست اللہ کے ہاں تقدیر میں لکھی ہوئی ہے لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں وکالو مہما اور وہ کہنے لگے مہ ماتا تنا جو بھی تو لے آئے گا نہ ہمارے پاس من آیا کوئی نشانی کوئی موئزہ لے تس ہرا نہ بےحا تاکہ کے ذریعے ہم پر جادو کر دے فما نہ بے موم تو ہم تیری بات ماننے والے نہیں جو بھی تو لانا چاہتا ہے لے آ فارسل نہ لوفان اب شروع ہو گیا جی عذاب باری باری پھر ہم نے بھیج دیا ان پر طوفان آٹھ دن تک مسلسل اندھیرا چھایا رہا مسلسل بارش برستی رہی گھروں میں کاندھے تک پانی جمع ہو گیا آگے آ رہا ہے کہ وہ آتے تھے حضرت موسا کے پاس کہ دعا کر اللہ یہ ہٹا دے حضرت موسا دعا کرتے تھے اللہ وہ عذاب ہٹا دیتا تھا اللہ نے عذاب ہٹا دیا تو زمین زیادہ زرخیز ہو گئی تو پھر اکڑ گئے کہ یہ تو طوفان ہماری بہتری کے لیے تھا ہماری تو زمینیں اچھی ہو گئی ہیں پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان والجرادہ اور مکڑی یہ yeah, اس دفعہ اس سال ہمارے ہاں بھی بڑی مکڑی آئی تھل کے علاقے میں اور سندھ کے علاقے میں بہت oh, جھنڈ کے جھنڈ آئے فصلیں بالکل ڈھانپ لی انہوں نے والکمل ولکمل جو یعنی سروں میں جوئیں داڑھی میں جوئیں بدن میں جوئیں عورت مرد بچے جوئیں جو اللہ محفوظ فرمائے یہ تو ہمارا تو کرونا ہے وہ جو کا عذاب اللہ نے انہیں دیا اب جوئیں تو خارش ہو رہی ہے ہر بندے کو جوئیں پڑی ہوئی ہیں اللہ کی بڑی طاقت ہے بڑی قوت ہے وضفاد میںڈک میںڈک بھیج دیے ہر طرف مینڈک کی ہی میںڈک سالن پکانا چاہتے ہیں تو ہنڈیا میں مینڈک پانی پینا چاہتے ہیں گلاس میں مینڈک گھڑوں میں مینڈک بستروں پہ مینڈک ودما اور خون ایک ایک کر کے یزاب آیا ایک ایک کر کے پانی پینے لگتے خون ہے پانی گلاس میں ڈالتے وہ خون بن جاتا کسی بنی اسرائیلی سے جو پڑوسی تھے ان کو کہتے ہیں یار تمہارے گھر میں تو ٹھیک ہے نا تو یار اپنے گھر سے دے دو وہ بنی اسرائیلی کوئی گلاس جگ بھر کے دیتا اس کے ہاتھ میں پانی ہوتا فرونی کے ہاتھ میں جوہی پہنچتا خون بن جاتا. اللہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھے ہم سب کو. بڑی قوت ہے اللہ کی اتنا زلزلت سات شیون عظیم وہ تو ایک بڑی پتنہ وہ کیا ہوگا ایک وائرس ہے مکڑی ہے ہیں مینڈک ہے اب آپ ایک منٹ کے لیے ذرا تصور کریں بے جوئیں بندے ہر بندے کو جوئیں پڑی ہوئی ہیں عورتوں کو بھی مردوں کو بھی بسترے پہ بھی سرہانے پہ بھی چادر پہ بھی کتاب کھولیں تو کتاب پہ بھی کیا حالت ہوگی کیا حالت ہو جائے گی یہ تو جوئیں جب سر میں پڑ جاتی ہیں کسی کے وہ خارج کر کر کے کھرک کھرک کے بیچارے مر جچے بچے آپ چھوٹے بچے بچیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ سر کو کھجا رہے ہوتے ہیں بڑی طاقت آیات مفصلات یہ سب کھلے کھلے معئزے تھے یہ سب کھلی کھلی نشانیاں تھیں پس وہ تکبر کرتے رہے وہ کانوں کو مجرمین اور وہ مجرم لوگ تھے اب آیا جی ایک ایک عذاب وہ کیسے آتا تھا وہ لما وا کالئی جب کبھی واقعہ ہوتا ان پہ عذاب کوئی عذاب مذہب پہلے آ گیا طوفان وہ ہٹ گیا مکڑی کالو تو وہ کہتے اے موسا وہ دعا مانگ ہمارے اپنے رب سے پکار ہمارے لیے اپنے رب کو بیما آہدا اندک جس کا اس نے تیرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کیا وعدہ کر رکھا ہے کہ ہمارے تائب ہونے پر اپنے عذاب کو ہٹا لے گا یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم توبہ کر لیں گے تو عذاب کو ہٹا لے گا وہ جو وعدہ کر رکھا ہے تیرے ساتھ دعا کر لائن کشفتان رضا اگر تو کھول دے ہم سے عذاب کو تو ہم تیری بات بھی مانیں گے اور ہم تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے حضرت موسا کے یہی دو مطالبے تھے توحید مانو بن اسرائیل کو آزاد کر دو فلما کشفنازا پھر جب ہم نے کھول دیا ان سے عذاب کو الجالن ایک وعدے تک ہم بالگو جہاں جس تک انہوں نے پہنچنا تھا وہ کون تھا جی گھر کا بھی گھر غرق کونے والا عذاب آخری عذاب پھر جب ہم نے کھول دیا ان سے ایک عذاب کو الجالن ایک وقت مقرر تک جہاں تک وہ پہنچنے والے تھے ازاحم یون کس اسی وقت وہ عید شکنی کرتے تھے یوں عذاب ہٹا پھر ویسے کے ویسے پھر اللہ نے مکڑی بھیج دی وہ ہٹا پھر اللہ نے جوئیں بھیج دی یہ میں نے فن تکم نامن ہوں پھر ہم نے ان سے آخر کار یہ ہوتا آیا پھر ہم نے ان سے انتقام لیا فاگرک ناؤ فل میں ہم نے ان کو غرق کر دیا گہرے پانی میں بے ان کا زبو باسبیا اس لیے کہ وہ تقزیب کرتے تھے ہماری آیتوں کی ہمارے احکام کی وہ قانو غافلین اور وہ تھے ایتوں سے منہ موڑنے والے غافل وہ اور رس اور ہم نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے بنی اسرائیل جی بنی اسرائیل جی ہم نے وارث بنا دیا ان ان کو لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کی مشرق اور مغرب کا اللہ تبارک نافیہ یہ زمین میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں دینی بھی دنیاوی بھی, بھی رض شام مراد ہے جی زمین شام اور یہ جو مشارق اور مغارب ہے نا جی یہ کنایا ہے اطراف و جوانب سے یعنی پورے کا پورا ملک و تمت کالے متربی کلوسنا اور پوری ہو گئی بات تیرے رب کی اچھی وعدہ بنی اسرائیل پر اس لیے کہ وہ جمے رہے تھے وہ اور ہم نے ہلاک کر دیا برباد کر دیا ہم نے برباد کر دیا ماں کان یسن و فرعون جو کچھ کے فرعون اور اس کی قوم نے بنایا تھا وہ ماں کانو شون اور جو وہ بلند و بالا مکان بنایا کرتے تھے جو کچھ بھی انہوں نے بنایا تھا سب کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا وجا بز بنی اسرائیل بارہ چوتھا واقعہ جی فرونی جو تھے یہ امت دعوت میں شامل تھے اور بنی اسرائیل جو تھے یہ امت ایجابت میں شامل فرون اور فرعنی قوم ان کے واقعہ کے بعد بنی اسرائیل کی بدترین حرکتیں گندے اعمال اس کا ذکر اللہ کر رہی ہیں حضرت موسا کو اب ذہنی طور پہ کس طرح ستایا جا رہا ہے وجا وزن بنی اسرائیل بارہ اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو دریا کے فرعنی غرک ہو گئے یہ پار اتر گئے فاتع اللہ کا من پھر وہ آئے پھر وہ پہنچے ایک قوم پر یا کو فون اللہ ملوم جو مجاور بنے بیٹھے تھے اپنے اپنے بتوں کے آگے یہ مجاورت کا معنی شاہ ولی اللہ نے کیا جی رحمت اللہ علیہ شاہ عبد القادر نے پوجنے کا معنی تھی پوجنے میں لگے ہوئے تھے تفسیر خاجر نے لکھا اسنام سے مراد تمسیلے ہے گائے کی مورت تو بنی اسرائیل کہنے لگے یا موسا اے موسا اجعل لنا علا ہمیں بھی اس جیسا ایک الہ بنا دینا کمالحم آلیہ جس طرح ان کے علاہ ہیں تو اس طرح کا ایک بوت تو کوئی ہمیں بھی بنا دے نا کیا گزری ہوگی حضرت موس علیہ السلام کی ایک منٹ کے لیے اس کا تصور تو کرو اس قوم کے لیے میں نے دکھ اور مصیبتیں اور تکلیفیں اٹھائیں اور میں نے لڑائیاں لڑیں ٹکر لی میں نے فرعون سے ابھی ابھی ان کو اتنی بڑی خوشی نصیب ہوئی ہے کہ ان کا عزلی دشمن آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا یہ سمندر سے پار نکلے مطالبہ دیکھو ان کا حضرت موسا نے کہا انکم قوم کمن تم بڑے جاہل ہو ان ہاؤ لائے متبر ماہوم فی بے شک یہ لوگ جو ہے نا تباہ ہونے والی ہے وہ چیز جس میں یہ لگے ہوئے باتل اما کانو اور برباد ہونے والی ہے وہ چیز جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے غلط ہے یعنی شرکیہ دین میرے ہاتھ سے ختم ہوگا یہ میں نے حضرت موسا نے کہا اغیر اللہ ابگی کو ملان کیا اللہ کے سوا میں تمہیں کوئی اور معبود تلاش کر دوں ہمیں لا بنا دے معبود بنا دے حالانکہ اس نے تمہیں فضیلت دی ہے جہان بھر کے لوگوں پر اس زمانے کے لوگ ان پر تمہیں فضیلت دی ہے پھر حضرت موسا نے انہیں تازہ تازہ انعام یاد دلایا جو ابھی ہوا تھا ان پر ویز انجئی نہ کم منا لے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعونیوں سے یسومون کم صول دیتے تھے تمہیں برا عذاب یو قتل قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو بفیض عالق اور اس میں بلا بڑی مصیبت تھی یو قتل میں یا دوسرا معنی اور اس میں بلاؤن بڑی نعمت تھی نعمت کس میں انجیناکم من آل فرعون تمہارے رب کی طرف سے بڑا عظیم انعام تھا وباد نا موسا ثلاثین للا پانچواں واقعہ جی حضرت موسا نے مصر میں بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہلاکت فرعون کے بعد اللہ کی طرف سے ہمیں ایک کتاب ملے گی یہ مصر میں ہی وعدہ کر لیا تھا اب یہ یہاں پہنچ گئے فرونی غرق ہو گئے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا کتاب دینے کے لیے اور ہم نے وعدہ کیا موسا سے تیس راتوں کا وات ممنا اور ہم نے پورا کیا اس کو سات دس کے فتماں میقات ربی پس پورا ہوا وعدہ بس پوری ہوئی مدت می پوری ہوئی مدت, مدت اس کے رب کی چالیس راتیں تیس راتوں کا وعدہ کیا تھا کہ ہمارے پاس تور پہ رہو ہم تمہیں کتاب دیں گے پھر دس اور بڑھا دیویر القرآن میں لکھا گیا تیس دن روزے رکھے مسواک کیا کستوری جیسی خوشبو زائل ہو گئی تو اللہ نے دس راتیں اور بڑھا دی حضرت قاضی صاحب قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ سام سلاسیم تیس دن روزے رکھے سما آخازل الالواح پھر وہ تختیاں لی یوں تو نہ ہو فی العاش وہ دس راتوں میں دی گئیں اس طرح چالیس راتیں کیا ہو گئیں پوری وعدہ تیس راتوں کا تھا تیس راتوں کے بعد اللہ نے وہ تختیاں عطا کرنی شروع کی حضرت موسا جوش میں اور رضاء الہی اور محبت الہی میں سبقت کرتے ہوئے وقت مقرر سے پہلے طور پہ, پہ پہنچ گئے اللہ نے بلایا جلدی کی اللہ نے ان کے اس شوق کو ذوق کو دیکھ کے کہا اب چالیس دن اور چالیس راتیں یہاں کیا کرو پوری کرو قرآن میں ہے کہ مشرق سے نکاح نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے تو پھر حضرت لوت کی بیوی مشرقہ کیوں تھی پہلی شریعتوں میں مشرقہ سے نکاح جائز تھا جی دعا بادل وطر اجتماع کا کیا حکم ہے یہاں فرض نماز کے بعد جو دعا ہے اس میں جھگڑا پڑا ہوا ہے کہ اسے ضروری نہیں سمجھنا تو وطر کے بعد تو دعا یا تراویح کے بعد دعا اجتماعی یہ تو بدعت کے زمرے میں یہ بالکل نہیں مانگنی چاہیے بندیالوی کہتا ہے بندیالوی کے ایڈمن محمد ریحان چشتی ان کا ہرنیا کا اپریشن ہوا ہے جی پرسوں سے ہسپتال میں سب حضرات ان کے لیے دعا کریں گے اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطافر مرزا شاہد اقبال ساقی یہ ہمارے ساتھی ہیں جی ہمارے بڑے پرانے ساتھی ہیں مقتدی ہیں بیمار ہیں جی ان کے لیے بھی سب ساتھی دعا کریں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ فرمائے صبر کے حکم کے متوازی جہاد کا حکم چلا آتا ہے تو صبر کا کیا مفہوم ہے صبر کا اصل مفہوم یہی ہے کہ ثابت قدم رہنا جم جانا ایک بندے کی نمازیں قزا ہوئیں اور وہ قضا کیے بغیر مر گیا تو کیا اس کے بیٹے اس کا کفارہ یا فدیہ دے سکتے ہیں اگر دینا چاہیں تو دے لیں نہیں تو اس کے لیے اِسال ثواب کریں اللہ اسے معاف کرے گا مشرق آدمی کو اذان دینے کی اجازت نہیں دینی چاہیے جی جو شرک کا مرتکب ہے نہ وہ اذان دے نہ وہ اقامت کہے وماد عاول کا فری نا فی زلال حضرت بلال کی سیرت پر کسی کتاب کا نام بتا دیجئے میرے ذہن میں کونی نہیں ہے کئی کتابیں جو لکھی گئی ہیں صحابہ مختلف صحابہ پر وہ آپ کہیں دیکھے کس جگہ پہ دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ کی نشاندہی کر دیں میں نے بتایا تھا کہ دوسرا واقعہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے کل انشاءاللہ اللہ اس کے متعلق کو بتا دیں گے جی ان